ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلقى الجمل في سم الخياط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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدَ جَاءَتْ غُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا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 ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے یعنی دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں رہی ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہ ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا اور فلاں جو مجھ سے لڑا تھا اور فلاں جس نے مجھ پر تنقید کی تھی آج وہ بھی اس ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا عائد کو اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سولے انسانوں کے دامن پر اس دنیا کی زندگی میں جو داغ لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں نہ لے جائے گا بلکہ وہاں داخل کرنے سے پہلے اپنے فضل سے انہیں بالکل پاک صاف کر دے گا اور وہ داغ زندگی لیے ہوئے وہاں جائیں گے تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے یہ ایک نہایت لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے گا اہل جنت اس بات پر نہ پھولیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی بلکہ وہ خدا کی حمد و ثناء اور شکر و احسان مندی میں تب اللسان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے ورنہ ہم کس لائب تھے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ جتائے گا بلکہ جواب میرشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے سلے میں پایا ہے یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ تمہاری سعی کا اجر ہے تمہارے کام کی مزدوری ہے اور وہ باعزت روزی ہے جس کا استحقاق تم نے اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا ہے پھر یہ مضمون اس انداز بیان سے اور بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا ذکر اس کے ساتھ نہیں فرماتا کہ ہم یوں کہیں گے بلکہ انتہائی شان کریمی کے ساتھ فرماتا ہے کہ جواب میں یہ ندا آئے گی درحقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی خدا اور اس کے نیک بندوں کے درمیان ہے ظالموں کو جو نعمت دنیا میں ملتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور صحیح و کوشش کا نتیجہ ہے اور اسی بنا پر وہ ہر نعمت کے حصول پر اور زیادہ متکبے اور مفصب بنتے چلے جاتے ہیں اس کے برعکس صالحین کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں شکر بیاں لاتے ہیں جتنے نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ متوازے اور رحیم و شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں پھر آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر غرور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً بخشے ہی جائیں گے بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں اپنے عمل کے بجائے خدا کے رحم اور فضل سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ دینا ہی نہ نکل آئے بخاری و مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے لوگوں نے عرض کیا یا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے ون دسفی افبنی پے مَا رب نک او پدو مدن ربونے ہک پہلو جد رب ن فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ پھر یہ جنت کے لوگ دوزہ خوالوں سے پکار کر کہیں گے